الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ام عباد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله کہتے ہیں نبی علیہ الصلات شام کی معرفت کے متعلق کہ وبعثه الله الى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانث و باسا سے کافا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین اسلام کی مارفت نبی کی معرفت ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نبی کے متعلق اسلام کے متعلق پہچان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے کافا نبی علیہ سلاطوسلام میں اور سابقہ نبیوں میں بڑا فرق ہے نبی علیہ السلاط سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے آدم علیہ السلام, نو علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نو علیہ سے لے کر کے حضرت عیشا علیہ سلاط وسلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے تھے دنیا میں ہر نبی خاص قوم خاص علاقے کے لیے آتا رہا کوئی نبی پوری دنیا والوں کے لیے نبی نہیں بن کر کے آیا تھا کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر کے آتے رہے اس کی نبوت اور اشالت کا دارے کار اسی حدود تک رہتا تھا لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت جو ہے وہ کسی خاص علاقے خاص قوم کے لیے نہیں خاص زمانے کے لیے نہیں یہی فرق ہے آدم علیہ سلاط شام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط تک آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے آتا خاص علاقے کے لیے آتا اور خاص وقت کے لیے آتا جب تک نبی زندہ رہتے ان کی نبوت رہتی نبی کے ختم ہو جانے کے بعد نبوت کا ان کی نبوت ختم ہو جاتی بند ہو جاتی اگر دنیا میں برائی پیدا ہوتی تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا لیکن ہمارے آخری نبی جو ہیں محمد سلم ان کی کئی خوبیاں ہیں نمبر ایک سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی خاص قوم خاص علاقے خاص ملک کے لیے نہیں آئے آپ پوری دنیا والوں کے لیے ہر قوم ہر علاقے کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے دے دیا جی چھ پرانے پاک میں ہے أَيُّهَا یا ایوہناس رَسُولُ اللَّهِ یہ کنجمیا اے نبی آپ لوگوں سے کہ اوہناس اوہل ارب نہیں یا اوہل اجب نہیں الناس اے دنیا کے سارے لوگوں دنیا کے سارے لوگوں انی رسول اللہ علیہ کم جمیا ہم تم تمام لوگوں کی طرف نبی بن کر کے آئے کا فتح سے بشیر ہوں وہ اللہ تعالی نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے نظیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا تباہ اور اقلدی نژدر الفرقان آلہ اب تھی لیلا نمین نذیرا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کیا تاکہ کی ہمارے آخری نبی پوری دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے دلائے پہلی خوبی آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمومی نبی بنا کر کے بھیجا پورے عرب عجم کالی گورے کالے گورے سفید سرخ ہر قوم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا دنیا میں ہر انسان اور جنات کے لیے اللہ نے آپ ہی کو نبی بنایا ایک آپ کے وقت سے لے کر کے آپ تک کوئی نبی نہیں پہلا آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ایک ایک شہر میں کئی کئی نبی ہوتے تھے لیکن نہیں ہمارے نبی سارے نبیوں کے بعد آئے تو پوری دنیا کے چپے چپے تک جہاں تک انسان آباد ہیں تمام انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں اسی لیے بس کبھی ہم لوگ ہمارے نبی ہمارے نبی نہیں محسوس کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ اربوں کے بھی نبی ہیں اجموں کے بھی نبی ہیں ہم مسلمانوں کے بھی نبی, نبی ہیں یہودیوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں عیسائیوں کے لیے بھی نبی ہیں ہندوؤں اور بدھسٹوں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں سب کے لیے آپ نبی بن کر کے اسی لیے چاہے عرب ہو یا عجم ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو ہندو ہو یا بدھسٹ جس نے بھی آپ پر ایمان نہ لایا اس کا ٹھکانا جہنم میں مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا آنف میں اللہ کی قسم لا و بیودی ان ولا نسورانی جس یہودی عیسائی نے بھی میرے متعلق جس انسان کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی محمد سلم آ گئے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر ایمان نہ لایا اپنے مدہب پر مر گیا تو جہنم میں جائے گا اسی لیے ہم یہ نہ کہیں کہ محمد آصیف ہمارے نبی ہیں ہمارے ہی نہیں پوری دنیا والوں کے ہر انسانوں کے نبی ہیں فرق اتنا ہے ہم نے نبی کو مان لیا یہود ن سارا کفار مشکل اپنی نبی کو نہیں مانے وہ مجرم ہیں اور ہم فرما بردار ہیں اسی طرح سے اللہ نے جو آپ کو کتاب دیا قرآن قرآن پاک بھی صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہودیوں کے ہدایت کے لیے وہ جی کتاب ہے عیسائیوں کے لیے بھی ہندوؤں کے لیے بھی سکھوں کے لیے بدھسٹوں کے لیے بھی اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں ان ہوا اللہ ذکر پوری دنیا والوں کی یہ کتاب ہے اب اللہ نے ہم کو اور آپ کو ہدایت دیا کرم کیا ایمان لائے اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں قرآن کی نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں مسلمانوں کے نبی کے مخالفت نہیں ہمارے نبی کے نہیں تم اپنے اللہ کے اپنے خالق اور مالک کے نبی کے مخالفت کر رہے ہمارے نبی کو برا بلا کر کے نبی کا انکار کر کے نبی کی مخالفت کر کے تو اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر رہے ہو ہماری نہیں ہماری بھی نبی ہیں تمہارے بھی نبی ہیں یہاں انی رسول اللہ علیہ جمعہ اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو جو نبی بنایا دوسری خوبی آپ کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا والوں کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے انسانوں کے نبی ہیں ویسے سارے جنوں کے بھی نبی ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرح جنوں کے بھی آپ نبی ہیں جیسے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت محمد سلم کی احتیاط و فرمبرداری وادی ہے ایسے جنوں کے اوپر بھی واضح فرق ہے سورے احکاب سور جن ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا جن بھی مسلمان ہوتے ہیں جنوں میں بھی مسلمان ہیں جیسے انسانوں میں آدم کی اولاد میں کافی رو مسلم ہیں ایسے ابلیس مردود کے نسل میں بھی جنوں میں بھی کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں جیسے قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے ہر ہر انسان کی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی پر ایمان آخری نبی پر ایمان لائیں نمبر تین ہر نبی کی نبوت وقتی ہوتی تھی محدود ٹائم کے لیے آتی ہوتی تھی ہمارے نبی کی نبوت جو ہے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا آپ کی رسالت اور نبوت وقتی نہیں ہے نہ علاقائی ہے بلکہ قیامت کی صبح تک جتنے انسان اور جنات پیدا ہوں گے سب کے نبی اور پیغمبر اللہ نے اللہ کے فتح کرم سے آپ ہی ہوں گے تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ ہر نبی جب تک زندہ ہے اس کی نبوت رہتی تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کمال یہ کہ آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو قیامت تک آپ ہی کہ نبوت باقی رہے گی آپ ہی کے نبوت اور رشالت پر ایمان لانا ضروری ہوگا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا آپ خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں سچا نبی جھوٹے نبی تو پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اسی لیے ہمیں اس چیز پر خاص توجہ کرنی چاہیے اپنے نبی... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارفت اور آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ آپ پوری قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے نبی ہیں آپ مسلم غیر مسلم سب کے لیے نبی ہیں آپ کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کے آسمانی لاہوی آسمانی کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ وہی کتاب ہوگی اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے یہ اس چیز کے لیے ہمیں اچھی طرح سے اس پر متوجہ توجہ کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہمارے نبی جو دین لے کر کے آئے کہا گیا شیخ الاسلام رحمت اللہ کہتے و اکمر اللہ بھی الدین ہمارے آخری نبی محسوس ہی کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی پوری دنیا کے اندر تکمیل کی ہے پوری دنیا کے اندر دین, اس دین کی تکمیل اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے کی ہے قرآن پاک کی آیت الم اکمل توحکم دین اکم و اطم تو علی کم نعمتی وردی توحکم السلام دین دین اتنا مکمل ہوا آپ کی زندگی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تارا کہ حدیث ابو ازر رضی اللہ تعالان کہ حدیث حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ کہتے لوگ ما تارا کنبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرن يقلب جناعه في السماء اللہ, لنا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا وہ دین کتنا مکمل ہے اس کے اندر کوئی نقص کوئی عیب کوئی خام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین کو کتنا کامل بنایا ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو دیکھیں ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترق النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرن یقلب جناحی فی السما اللہ ذکر لنا منہ علمن یعنی نبی علیہ کوئی آسمان میں اگر اپنے پروں کو ہلاتے ہوئے پرندہ اڑ رہا ہے دیکھیے اگر فیضا میں کوئی پرندہ اپنے پر کو اٹھاتے اڑاتے، پر کو اڑاتے ہوئے اڑ رہا ہے پر کو ہلاتے ہوئے اڑتا چلا جا رہا ہے تو ہمارے نبی نے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دیا نبی نے اس کے متعلق بھی بتایا کہ ہاں اس کا کیا حکم ہے دیکھا آپ نے جب اُرتے ہوئے پرندے کے متعلق بھی نبی علیہ السراب شام نے ہمیں کیا عقیدہ کیا حکم رکھنا چاہیے ہمارے نبی نے بتا دیا تو دین کی کون سی چیز ہمارے نبی چھوڑیں گے ساری چیزیں بتانی اسی لیے ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کوئی بات چھپا کر کے نہیں لے گئے وہ ہمارے نبی کسی چیز کو چھپایا نہیں ہمارے دنیا اور آخرت میں جو کچھ فائدہ پہنچانے والی چیز تھی اللہ کی رضا اللہ کے تقلب کی جو چیزیں تھی ہمارے نبی نے سب کی وضاحت کر دیا سب کو بتا دیا حضرت بدھردار رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے نبی علیہ الصلاف نے ہم کو ایک نہایت صورت دن کے وقت چمکتے ہی بھی راستے پر چھوڑا ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں کوئی الجھاؤ نہیں کوئی پریشانی نہیں اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلاف ہمیں حلال و حرام جائز و ناجائز بتا کر کے گئے کہ کوئی چیز ہمارے لیے مخفی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین قیم کی پابندی کرنے والا بنائے اکول قبریہ دا واستقفر اللہ من کل ذمب تو توبئی رئیت